امید ہے کہ آپ نے سیغے حل کرنے کی کوشش کی ہوگی سبق شروع کرنے سے پہلے ایک دو سیغے حل کر کے اپنے سعلم کو ذرا ہم ٹالیں تو وہ سیغے جو آپ کو حل کرنے کے لیے دیے تھے بتلائی کون سے سی رہے تھے جی <coughs> الام الجامعات الجامعات اصل میں اصل مراد میں سیوا صرف سیاح تو اصل میں جامات یہ تو اسم کی علامت ہے نا تو الجامعت سیوا دراصل کیا ہے جامعات اور اس کو جس نفظ کا وزن کیا جائے اس کو موزون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موزون اور جس کے ساتھ وزن کیا جائے اس کو وزن کہتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ مثال کے طور پر لکھتا ہوں زاربا بروزن فعلا تو بتلائیے اس میں موزوں کون ہے زوراب بروزن وزن جلدی سے بتلائیے کہ اس میں موزون ہے آپ حضرات تک میری آواز تو پہنچیے نا جی تو زارابا چونکہ اس کا وجہ ہے تو لہذا ارابا کو پہلے صرف موزون بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بات اب آپ نے یاد رکھنی شاید پہلی دفعہ سامنے آئی ہے آپ کے ٹھیک اور فعلا اس کو ہم وزن کہتے ہیں اس کو میزان بھی کہتے ہیں فاین نام یہ میزان ہے تو ضرب موزون اور فعلا اس کا وزن ہے تو موزون الجامات دراصل کیا ہے اور اس کا وزن کیا ہے جیسے اب اس کی کسی مشہور لفظ سے اس جیسا سیوا میں مثال میں پیش کرنا چاہیے تاکہ یہ ذرا اور کھل کر ہمارے سامنے آ اور اس کو مزید سمجھنا ہمارے لیے ان ہو سکے تو جیسا یہ اس باب سے مشہور لفظ ہے وہ کیا ہوگا جی تو بھی وہ لفظ ہے فاتحات فا جیسے فاتحات اب آپ اس کے بارے میں ساری باتیں سے بتلا سکتے ہیں کہ جامعات کیا چیز ہے جامعات جمع کالی سب عورتیں سیگا واحد منس فائل جی آپ ساتھیوں تک میری آواز تو پہنچ رہی ہے نا جی جزاک اب اس میں مادہ کیا ہے تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ مادہ ہے جین جیم نیم اور پائن سہ اقسام میں اسم ہفت اقسام شش اقسام میں سلاس مجرد ہفت اقسام میں صحیح باب فتح یفتح قانون کوئی نہیں کوئی قانون نہیں جاری ہوا امید ہے کہ سمجھے ہوں گے آپ اس بات کو اب صرف دو لفظ آپ لکھیے جس کی آپ نے بعد میں مشق کرنی ہے تیار ہے لکھیے ذرا سب سے پہلا لفظ ہے فد خولی جی فد خولی بہت جلد انشاءاللہ نقشہ پر کر کے چند سیرے حل کر کے میں آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ جلد جو ہے ارسان کروں گا انقریب تاکہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ذرا قریب سے آپ اور زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا معلوم آپ نے کیسے نقشہ تیار کیا ہے اور کس ترتیب سے اس کو سمجھ رہے ہیں ذرا ابھی دِس تو اس شاء انشاءاللہ جن چند سے کا نقشہ بنا کے آپ کو ارسال کروں گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے پھر جو سیڑے دیں گے آپ کو تو وہ آپ نے اس میل پہ مجھے سینڈ کرنے ہیں پھر وہ آپ کے سیرے چیک کیا کریں گے اسی میں اس بات پہ زور نہیں دے رہا جی اور میں جو ہے انشاءاللہ آپ میں سے کسی بھی کوئی افراد کو ان کا میل میل ایڈریس میرے پاس موجود ہے تو میں انشاءاللہ ان کو ارسال کر دوں گا اور اس کے بعد آپ حضرات جو ہے مجھے اس کے مطابق ارسال کرتے رہیے ٹھیک ہے جی دکھ دیا آپ نے کیا پہلا سیوا اور جیسے اور عربی کتاب کو نکال کر اس کے سیو کو بھی حل کرنے کی اور ان میں غور کرنے کی کوشش ضرور کرواتے اور امید ہے کہ آپ حضرات کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہوں گے को کو سنگے ٹھیک ہے نا جی فد خولی بہت آسان سیوا ہے ایک اور سیوا دیکھ سد جہالو لکھ لیجیے جی سید اب آئیے کتاب کی طرف تو اب تک ہم نے صفحہ نمبر پندرہ پر موجود تعلیمات کے بارے میں پڑھا اور اس کے ذمن میں آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ قلنا تین قسم کے سیگوں کا آتا ہے تعلیم کے بعد ان میں سے ایک ماضی معروف کا سیگا دوسرا ماضی مجہول کا سیوا اور تیسرا امر حاضر کا سیگا ہے اور تینوں سیگے جمنس کے ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ ہم نے تعلیات پڑی ہیں اب آتے ہیں ہم اس کی کی تیسرا سیوا جما منس امر حاضر معروف کا تین سیو کا وزن ماضی معروف جمع مہنس ماضی مجہول جمع مونس اور امر معروف جمع مونس ٹھیک ہے ماں صرف اس ایک سیفے میں ہم نے جو تبدیلی کی تو باقی خود بخود اسی کے مطابق بن گئے اور آخر میں فائل کی علامت لگاتے گئے نا تو ماضی کا واحد کا جو سکھا ہے اس سے آگے واحد حاضر کا سیخا تھا اسی کے آخر میں تاس ہاکم لگائی تانیس کی تو واحد مونس غائب کا سیخا بن گیا قالت پھر اسی کے آخر میں علیف تو قالتہ بن گیا اور قوالہ آخر میں نون جمع مونس کا لگایا تو قول نہ بننا چاہیے تھا لیکن تعلیمات کی وجہ سے آپ نے پڑھا کہ یہ کن نہ بن جاتا ہے تو کن نہ جب بن گیا نون جمع مونس کی علامت حاضر کی علامت لگائی تو تو, ما تو, ما تو یوں آخر کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں لیکن کسی بھی لفظ کی جب ہم اصل کو دیکھیں گے اصل کی طرف اس کو لوٹائیں گے تو جیسے قلنا سے اصل میں بلنا تھا تو ایسے ہی قلتی یہ بھی اصل میں قولتی بروزن فعلتی ہوگا جیسے نصرتی التو یہ بھی اصل میں کیا ہوگا قولت بروزن فالتو نسر تو ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی قیلہ ماضی مجہول بن گیا اور اس کے آخر میں فائل کے علامتیں لگاتے گئے چوباسی بنے پیلا پیلا پیلو پیلتا قیلت یہاں تک ایک ہی تبدیلی ہے اور قیلہ اصل اصل میں میں قویلہ ہے تو قیلتا قویلتا ہوگا پھر اس سے آخر تک ایک ہی وزن ہے تو جو کلنا کے اندر تبدیلی ہوئی ہے تو آخر تک وہی تبدیلی اور آخر نظم کیا ہے فائل کی علامت تو قلنا اصل میں لہذا قلتی اصل میں اولتی بر وزن فعلتی جیسے نصیرتی اور قلنا تسن جمع متکلم کا سگا ماضی مجہول اصل میں فعلنا بروزن فعلنا اسی طرح مزارے یقول پھر باقی سارے چیزیں اسی سے بلے فائل کی علامت آخر میں لگانے کے ذریعے سے تو یقول یقول تو جیسے یقولو اصل میں یق تو لہذا یقانی یہ اصل میں یقانی ہوگا اور اکولو اصل میں اکولو بروزن افعلو جیسے انسرو اور نقولو اصل میں نقول بروزن ن جیسے جیسے اور اسی طرح مزار مجہول کا وزن یو قالو سے یو قالو یو کی حرکت ماقبل کو بھی اور واؤ کو علی سے بدل ہے یو قالو والے فائدے کے مطابق تو لہذا اسی کے آخر میں تو باقی سرے بھی بن جائیں تو اوقالو اصل میں ہوگا اوق والو بروزن افعلو جیسے ان سرو اور نقالو اصل میں ہوگا نقوالو بروزن نف آلو جیسے ننسرو تو یہ ماضی معروف مجبول سرف کبیر چودہ سیخ اور اسی طرح مزارے معروف مجہول چودہ سی ہے کیا آپ ساتھ میں اچھی طرح سمجھ کے ترتیب سے اپنے زبان سے کہہ کے اور درمیان درمیان میں سے اپنے سیغوں کو دیکھنا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے ٹھیک ہے اصل نکال کر اس کا وزن نکال کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی تو انشاءاللہ کریں گے نا آج ذرا ساتھ نہیں دے رہا تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ کل کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ